إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يبلله فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وراتوره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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بلعة وكل بلعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع جليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملوق محسوان دین نوجوان شادیوں حاضرین مسجد یہ سورت الطبہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رق العمین نے مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے ایک تو ہے اے مومن اتقوا اب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچو وہ مع مہا اور تم ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور صادقین کا ساتھ رہو کسی بھی قوم اور کسی بھی علاقے کسی بھی ملک کے عروج اور زوال کے کچھ اللہ رب العالمین نے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جب انسان عروج کے اسباب اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا کرتے ہیں اور اگر انسان عروج اور ترقی کے اخبار جو اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں اگر انسان کو نظر انداز کر دے تو اس قوم کا عروج اور ترقی ساتھ اللہ تعالی شین کر کے اسے جواب اور پشتی میں ڈال دیا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو دے کر رسوائی کی زندگی سے بچائے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ پورا اکم نام ہے کہ انسان جب کوئی قوم ان اسباب کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی قوم کی محبوب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوگی وہ قوم دنیا کی با عزت اور زندہ قوم سمجھی جائے گی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ حاصل بنا کے رکھے گا اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں برائیاں حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے اور ان اسباب کو اپنا لے جو اللہ تعالیٰ کی کے یہاں عزت اور رسوائی کے مسلط کیے گئے ہیں تو اس قوم کی اللہ عزت کو شین کر کے شریل کر دیتا ہے حاکم کو حکومت کو شین کر کے اللہ تعالیٰ اسے غلامی کے میں، غلامی کا فندہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے وہ قوم دنیا کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اشاع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے دلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ضلیل نہیں کر سکتی اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے عزت اللہ تعالیٰ سے قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ سے غلبہ اور طلب کرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے نمبر دو ان اسباب کو اپنانا چاہیے جن اسباب کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کو عروج اور قوم کو ترقی عطا کرتا ہے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ بہت سارے اسباب ہیں غروج کے ترقی کی ان میں سے ایک بڑا خبر یہ ہے کہ اس سرزمین پر جہاں ہم اور آپ آباد رہتے ہیں جہاں انسان بستے ہیں وہ قوم اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے آباد کرنا چاہیے جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور اپنے علاقے اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی اور اپنے مجتما کو جب وہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت و ایکان اور نبی رہے فراستان کی شریعت سے آباد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قو کو عزت سے نوازتے ہیں چنان اللہ رب العمی کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ اگر یہ شہر کے بسنے والے اور اگر اس ملک کے باشندے عامنو ایمان لائیں وہ تقو اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بچیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے جس سے اللہ تعالی کا اللہ تعالیٰ کا قدم نازر ہوتا ہے اگر ایمان کے بعد اسلام کے بعد اگر کسی ملک کے باشندے کسی قوم کے لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بچا لیں تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے لطح نہ براسات زمین اور آسمان سے ہم اپنے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تقوا نصیف اور برائی اسے بچائے یہ قوم کے عروج کا اور قوم کے ترقی کا اور ہمیشہ قوم کی عزت کے باقی رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے اور اللہ تعالی کی زمین پر جہاں وہ آباد ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے اور اللہ تعالیٰ کی احتیاط عبادت اور نبی ریت راستان کی رہائشی شہریت کی, کی سوا اور پیروی کرے اسی لیے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب الہر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ بعد بعض علاقے نے جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی اور وہاں کے میوزیم کو کل مسلمانوں نے تلاش کیا تو وہاں دیکھا ایک ہے تاخ پر جتنا بڑا جتنی بڑی کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے اتنا بڑا ایک ہے ایک گیہوں رکھا ہوا تھا اور اس کاغذ میں اس ہاتھے میں جب ہوا تھا اس کو سہا دے کرا مجاہدین نے اور اسلامی اے مسلمان مجاہدین نے جب اس کو اٹھایا تو اس کے اندر لکھا تھا ارے لوگ یہ ہے. اتنا بڑا گندم جو کھجور کی گٹلوں کے برابر ہے یہ کسی اور ملک کا نہیں ہے یہ آسمان کا ناظر کردہ نہیں ہے یہ کوئی جنت کا گندم نہیں ہے یہ اسی ملک کی پیداوار اسی ملک کی کھیتیوں میں اتنے بڑے بڑے گندم پیدا ہوتے تھے لیکن پیدا کر ہوتے تھے اس زمانے میں پیدا ہوتے تھے جس زمانے میں اس ملک کے باشندے شریعت کی پابندی کیا کرتے تھے جس زمانے میں اس ملک کے لوگ ادو انصاف کرتے رہے تقوی پرہیز کا دامن مضبوطی سے سانپ رکھتا تھا اس وقت خجور کی گٹڑی سے بھی بڑا جہاں اللہ تعالیٰ گندم پیدا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے دو کرو سب کو تکوا نصیب کروائی یہ پہلا سبب ہے کہ انسان برائیوں سے بچے ایمان تقرا پرہیز گاری شریعت کی پابندی کتاب و سنگت پر امر اور ان تمام چیزوں کو اپنائے یہی اس قوم کے عروج کا ذریعہ ہے اور اگر کوئی ترقی یافتہ عروج پر آنے والی قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے گی تو اس کو یہ قوت ہے غلبہ یہ عزت اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے اس پر نمبر دو میرے بھائیوں اس دین اور شریعت کسی بھی ملک کو اس وقت تک اللہ کارا ہرا بھرا رکھتا ہے جب تک کہ ملک کے اندر حرام کاریاں برائیاں نہ ہو رہی ہوں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہو رہی ہو اور دین کو پر عمل کرنے کی شریعت کی پابندی کی لیے حرام کا احتجام کرنے کی حرام سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہوا کرتی ہے انسان اب جس ملک کے لوگ جس خطے اور قوم کے لوگ اللہ تعالی کی نادل کردہ کتاب اور نبی کی رائے شریعت کا علم حاصل کریں اور شریعت کا علوم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہو کیونکہ دینی علوم جتنے زیادہ عام ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس علاقے میں خیر و برکت ہوگی لوگوں کو حرام و حرام کا سنت و کا علم ہوگا تو لوگ دین کا کام کریں گے شریعت کی پابندی کریں گے اور اس وقت حرام سے بچیں گے اور حرام سے بچیں گے اور حلال چیزوں کو اپنائیں گے اسی لیے ان مقام میں شرح شرعیہ ہے کتاب و سنت کا اور شریعت کا علم جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنی کتاب کے ذریعے بھیجا ہے جب تک کسی قوم میں اس علم کے سیکھنے کے سکھانے کا جذبہ ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی زوال اور تختی کا شکار نہیں کرتا اسی لیے آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ قوت ہوتا تاکہ اور عزت کے لحاظ سے صحافے کران سامعین تھے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں شرعی علوم کا دینی اور اوم کا کتاب سنت کے سیکھنے کا جس قدر شوق ہر اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کسی نے پیش کیا ہے اور نہ اس کے بعد کسی نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام لوگوں کو دین سیکھنے سکھانے کا شوق پیدا کر ہیں ہمیں حدیث یادائی امام احمد بن حمد امام ابو داؤد امام بن ملی امام ابرمانہ اور امام صحیح رحم اللہ حضرت ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت میں رضی علی اللہ تعالیٰ ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ مزید روانہ کر دیا تھا وہاں کا معذم وہاں کا مبلک وہاں کا مفتی وہاں کا استاد اور وہاں کا گورنر کی حیثیت سے بنا کر کے بھیج دیا تھا ساری زندگی میں زندگی گزار دیے کہتے ہیں کثیر بن ہے کثیر بن مرہ نا, نا, کثیر نام ہے تابئی کا وہ تابئی انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مدینے سے دمشق کا سفر کیا حضرت ابو رضی اللہ گلّہ عنہ کو دیکھا نہیں تھا دمت کے داخل ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہاں ابو دردار رضی اللہ ہو عنہ سے کہا ملاقات ہوگی لوگوں نے کہا جامع مسجد میں ملاقات ہو جائے گی ایک شخص ایک شخص جو علم حاضر کرنے کے لیے بدھی سے دمس آیا ہوا تھا مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے ملاقات ہوئی کہنے لگا وہ سب یا ابدردار یا دردہ. کا. کا. تو صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسینت المنورہ سے آیا ہوں مسینت الرسول سے پیدل چل کر کے آ رہا ہوں میں نے پورے ایک مہینے کا سفر اپنے ان قدموں سے بھوکے اور جا کیا ہے اور اللہ کی قسم میں نہ ہمارا کوئی رشتہ ہے نہ ہمارا کوئی کاروبار ہے نہ ہمارا کوئی لین دین اور تجارت ہے اس لیے میں آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے نبی حیدرستان کی ایک حدیث پاس جو میں نے آج تک نہیں سنا ہے اور مجھے پتا چلا تو حدیث آپ نبی حیدراستان کے حوالے سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں میں اسی ایک حدیث سے خاطر پورے ایک مہینے کا سفر طے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر یہی شوق پیدا کر دے کہ لوہے کو جو جا سکیل نے ندی کا لگایا ستا جس نے ہر سچائی کا سنا خا دے ندی نشر کو لیا جاتے جا جا اس سے خبر اور اثر, کو اثر کو میرے بھائی اس طرح کی قلم کے حاصل کرنے کا یہ بڑا شوق و جذبہ تھا جس کی برکت سے آدمی حدیث کو مل رہی ہے اور جیسے جس کی اس امت کے مسلمانوں نے کیا ہے آخری نبی کے امتی اور آخری نبی کے جوانوں نے کیا ہے اس سے پہلے حضرت موسا کے امتی عیسیٰ کے امتی حضرت داؤد کے امتی کسی نبی کے نے اپنے نبی کی سنتوں کو اس قدر نہیں محسوس محفوظ کیا جس قدر اس امت کے نوجوانوں نے اور اس امت کے لوگوں نے آخری نبی اپنے نبی صلی مہت وسلم کی سیرت و سنت اور حدیث کو محفوظ کیا ہے بلکہ صرف نبی علیہ عرآن کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے تقریباً چالیس ہزار گزرے ہوئے انسانوں کے حالات کو بھی کرم بند کر دیا ہے اس سمت کا بہت بڑا احساس ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ سالانہ نے جب دیکھا کہا واللہ بہت میرے پاس صرف حدیث سننے کے لیے آئے کہا اللہ کی قسم صرف میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں ابو دردار رضی اللہ نے اس موقع پر ایک بڑی عالیشان حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی اور یاد رکھنے کی توحیق نصیب ابو حد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے سن لے اگر, اگر تحیط سننے کے لیے آیا ہے تو میں تجربے حدیث سنا دیتا ہوں Amen. <laughs> ندی رہے من سرا کا ترین کا, کا سفر طے کر کے اگر سے دمشت ہمارے تک آئے ہو اور تمہیں سفر کی مشقت اور ساری قسم کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین سفر یہی ہے اور کیسا بہترین سفر ہے منصرہ کا طریق اللہ کے رسول نے ارشاد رمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے دن سیکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ناول کردہ کتاب نبی کی شریعت اور سنت کو سیکھنے کے لیے جو سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی برکت سے جنت کی راہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دی تھی کو جذبہ یہ بھی <تصفيق> <وَإنَّ الْبَس> تو تمہارے سفر کی فضیلت ہے اور اس سفر کے علاوہ تمہاری کیا فضیلت ہے وہ بھی ذرا سن لوگ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا تالوی اب تما سارا اے طالب علم نبی کی شریعت کو سیکھنے والا کتاب و سنت کو کرنے والا مہینے بھر کا سفر طے کر کے مزین دس والا یہ تیرا مقام کیا ہے تیرا مرتبہ کیا ہے وہ بھی نبی رحستان کی زبانی سے سن لے اللہ کی قسم نبی علیہ شراف صاحب نے ساتھ سنایا وہی نطالب علم طالب علم جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے مخلوقات جانور یہاں تک کی ول جن ابل اور آپ نے سات مایا ساتوں آسمان کے باشندے اور ساتوں زمین کے باشندے یہاں تک سمندر کے سہنے بیٹھنے رہنے والی جو مچھلیاں ہوا کرتی ہیں اور دنوں میں رہنے والی جو آباد ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو حکم دیا ہے کبھی شدید ہمارا کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرے تو چوبیس گھنٹہ ساری مخلوقات کو اس کے حق میں تو آئے بخرق کر رہنا میرے بھائی اسی لیے اس علم کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ یہ علم جہاں عام ہوتا ہے وہاں سے سر مٹتا ہے برائیاں مٹتی ہیں حرام کاریاں ملتی ہیں یہودیت کے حساب ہندو اور قاصموں کے رسم و رواج کو پلکنے کا موقع نہیں ملتا وہاں آسمانی کتاب اور نبی کی ڈبی شریعت کا بول بادہ ہوا کرتا اللہ تعالیٰ اس علم کو عام کر دے کہتے سنو جب تم اس علم کو حاصل کر کے عالم بن جاؤ گے جب اس علم کو حاصل کر کے تم عالم بن جاؤ گے اور لوگوں کو سکھلانے والے بن جاؤ گے اس وقت تمہارا مقام کیا ہوگا وہ بھی سنو آپ کے ساتھ سمایا وہ ارا سا بدرے ارا سا اور دنیا کے ملک سے تمام عبادت گزاروں پر تمام گزاروں پر تمام زاہبوں پر جو چویس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں ان تمام عابدوں پر عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہی حضیلت عطا کر رکھا ہے جو حضیرت چودہانی رات کے چاند کو تمام ستاروں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ رب اللہ حضیر نے اس حدیث میں عوام کو عابدوں کو ستاروں کا ہے اور آل کرتا ہے اس کے مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جات نہیں وہ بھی چودہویں خزی دی ہے اس طرح سے چاند ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے وہ بھی چودہویں رات کا چاند ہو ساری دنیا کو سے منور کر دیتا ہے جس ملک کے اندر علماء ہوں گے اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہی اللہ تعالیٰ کی نازی کردہ شریعت نبی کی سنت اور علماء کی برکت رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہی ہی پورے ملک کے باسندوں کو گھیر لیتی ہیں وہی فائدہ پہنچتا ہے جو چودہویں رات کے چاند سے دنیا کو پہنچ था दान दो दान और आगे ارشاد فرمایا یہ بھی سن لو اندھا کر سُن لے ارشاد فرمایا وان کے وارث ہوا کرتے ہیں اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے ان کی وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہوا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جانب سے لے کر آیا کرتے ہیں اس لیے جس نے سبھی کی وراثت کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی چیز حاصل کر لی اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اپنی اولاد کو علم ربت پیدا کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں، کہیں ایک اللہ کا بندہ ہوگا جو ہے کہ اپنی اولاد کو شریا سے آراستہ پہ راستہ کرو میرے بھائی دوال کا اور انتوں کے سستی کا بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے اور میرے, میرے بھائیوں اللہ تعالی کا نازی ہونے والا اس ملک کی تباہیوں پر بھاسی اگر رکتی ہے تو انہی طالب علم کی برکت سے رکا کرتی ہے عام پرانے پاک کے اندر مختلف آلات ہیں جن میں ایک آیت سورج الروم کی ہے آخری آلات سورج آخری کی آلات کہیں ان کا مطالعہ کیجیے گا اللہ تعالیٰ شاع رنواتے ہیں افرم یسیرو فل فی فن کئی فکار آس اللہ کر یہ لوگ کہیں سیر نہیں کرتے سفر نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کتنی قومیں آباد تھی دنیا کے اندر ساری قوموں کو پہلا کو برباد اللہ نے کر دیا آج ان کا ناولشا دنیا میں بات ہی رہی آج خاندان کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا رہا یہ برا انجام کیوں ہوا پلنگ رسل ہوں مل گئی فرے خوب میرا علم اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں جو کتاب جو شریعت جو علم بھیجا تھا اس علم کے آ جانے کے بعد ان کے پاس فرحو میرا ان کے پاس جو فلسفہ تھا سائنس تھی ان کے پاس تجارت کے دو فنون تھے ان کے پاس بڑے بڑے کارخانے اور فیکٹریاں تھیں ان کو دنیاوی ایک بھار تھے کاروبار کرنے کا جو بہت بڑا علم اللہ نے رکھا تھا اس دنیاوی علم کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم کو چھکرا دیا ان کا قصور یہ تھا میں قصور یہ تھا اللہ نے جو اپنی کتاب بھیجی اور اپنی نبی کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے جو علم بھیجا اس علم کے سیکھنے سکھانے کا ہے تمام تبادلہ کیا کیا سراہ علم علم تجارت اور کاروبار تھا ان کے پاس پہلے سے جو علم موجود تھا اس دنیاوی علم کے کہ ہوتے ہوئے دینی علوم سیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی اللہ تعالیٰ فرماتے فما بہت کچھ ان کے پاس تھا لیکن دینی علوم سیکھنے سے جب انہوں نے علوم دادی کیا اور دنیاوی علوم حاصل کر کے پہلے یہ نمونہ سو مل الحیات آیا دنیا کے سارے علوم ان کے پاس تھے لیکن وہ ہم غافلون آخرت سوارنے والے علم شریعت کو انہوں نے نظر کوڈا کر دیا انڈا مرماتی ہیں ان کے پاس بہت سارا علم تھا سائنس کی فلسفہ تھا تجارت اور کاروبار کرتی مت بجلی ایج کرنے کا مشغول رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا عذاب آیا تو نہ ان کی سائنس کام آ سکی نہ کام آ سکا نہ ان کے کارخانے کام آ سکے نہ ان کا بزنس ان کا ان کی طرح کام آ سکی ہمارے بول کچھ ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جو رکھا تھا اور جو کچھ کیا کرتے تھے اسی لیے میرے بھائیوں دیدی عروج کتابیں سنت کو اگر سیکھنے سے راز کیا گیا اور علم کو نظر انداز کیا گیا صرف کے پیچھے ہم پڑے رہے گئے اور کتابیں سنت کو چھوڑ دیا پھر اس قوم کو پستی سے سے غیروں کے یہودوں کے غیر مسلموں کے گلامی اور تینج اس امت کو کوئی تجارت نہیں دے سکتا نجا دے گا تو اللہ تعالیٰ دے گا اور یہ علوم میں شریر جاتا تمہیں احتمام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سب کو منفی رسی فرمائے الحمد للہ و کفا و سلام صلاحی رینا امازان تیسرا جو کسی امت تھی عروس کا زبان کا عروس کا ترقی کا اور بلندی کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے میرے بھائی جو وہ یہ ہے کہ ملک کے باشندے چھوٹی ہو یا بڑے ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کیا ہے ہر ایک کے اوپر جو ذمہ داری مختلف کی ہے آدمی اس ذمہ داری کو پورا پورا امانت داری ساتھ ادا کرے جہاں خیانت کا دروازہ کھلا اور جہاں لوگ کام چور ہی نہیں جائیں اپنی ذمے داری نہ نبھائیں، اپنے خریدے بدا نہ کریں اب اس ملک کو کوئی ذلت اور اس سے نہیں بتا سکتا نہیں یہ سامان کی حدیث آدر ساتھ میں کئی سی بڑی ذمے داری ہے کلرائن و کل مسورئی ہر مر ار على الناس هو مسؤول عن حر رائن على وهو مسؤول عن رائیت على انگا سے وہ مشوری فرد الٹی وہ مشغول وہ مشکول وہ کل مشکول اس معاشرے میں جہاں ہمارا بچتے ہیں بادشاہ سے لے کر کے یہ جو کا لگانے والا انسان جو ہے شاہی محل میں بیٹھنے والا اور صدارتی محل میں بیٹھنے والا جوتا چلنے والا انسان جو دوا کرتا ہے ہر ایک کے اللہ ذمے دار ہر ایک کی ذمہ داریاں شریر میں مقرر کر رکھی ہیں ہر, ہر ایک کو ذمے دار ہر ہمارے داری کا حکم دیا گیا ہے آدر شاہ رمایا ہر بادشاہ لوگوں پر ذمےدار ہے نکل ہے اور قیامت کے دن بادشاہ سے لوگوں کے اس کی ذمے داری کے متعلق پوچھا جائے گا آدر شاہ رمایا وہ رجو رہا ہند اور بادشاہ آدمی اپنے گھر کا ہوتا ہے ہر آدمی ملک کے بادشاہ کو بھی آدمی کے گھر پر وہ اختیار نہیں جو آدمی کو اپنے گھر پر اختیار اللہ نے دیا ہے اس لیے ایک بڑا بادشاہ کا ملک ہے اور دوسرا ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے اللہ ہو کسی سے بھی کسی بیوی سے پوچھے یہ کون ہے تو کہے گی ہمارے سرتاج ہے میرے بھائی ہر آدمی بادشاہ ہے اس لیے لاکر شاسما سے اللہ الحی ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے قیامت کے صرف اس کے گھر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ گا. اللہ تعالیٰ گا. تمہاری بی بی نمازی تھی یا بے نمازی تھی پردہ کیا یا نہیں کیا شریعت کی پابندی کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی پھر میں کتنی کہ قرآن کی شراوت کتنا کیا کرتی تھی یہ آدمی سے اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہ سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ صاحب مرد سے پوچھے گا گھر والے سے تمہارے لڑکے اسلامی تربیت پتھے تھے کہ نہیں تھے تمہاری اولاد اور شریعت کی پابندی کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی آوارہ نکل گئی پر قائم رہی یہ قیامت کے مت اللہ تعالیٰ عید ہر آدمی کو ہر گھر والے سے پوچھے گا آپ نے آگے احساس سنبھایا سن اور عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے شوہر کے مان کی شوہر کے اولاد کی شوہر کے گھر والوں کی ذمہ داری عورت اور کے اوپر ہے وہی عمر ار رہی ہے اور اللہ تعالی اس عورت سے پوچھے گا اس کی ذمہ داری کے مطابق تم نے کتنی ذمے داری اپنی ادا کی ہے شوہر کے ساتھ تیرے معاملات کیا تھے شوہر کے اگنی موجودگی جی میں شوہر کی اولاد اپنے بچوں کی دیکھ بھال تم نے کتنے کیا ہے کتنی تعلیم کی کتنی تربیت کی بچے نماز پڑھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے نماز تو نہ سوئے رہتے تھے باہر چنچن تھے یا کی جاتے تھے یہ کیا مت کی گھر والی سے پوچھے گا اللہ رسول نے رمایا، اس دنیا میں سب سے زیادہ معبولی پیسہ کرتا ہے رمایا، اور غلام بھی جمے دار ہے غلام سے پوچھا جائے گا اس کے آقا کے مار کے متعلق کہ تم نے کتنی داری سے کام لیا ہے اللہ تعالیٰ سب اپنی اپنی اپنی امانتداری ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نسک فرمائے اسی لیے ایک دوسری حدیث اور ہے آپ لو ان اللہ تعالی ہر ذمہ دار سے ہر آدمی جو اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس سے پوچھے گا کیا پوچھے گا سے ذمہ داری ادا کیا ہے یا کسی ذمہ داری کو دائر یا ذمہ داری نہیں ادا کیا ہر طرح یا اگر یہاں تک کہ اللہ جانا آدمی سے اس کے گھر والے اس کے بیوی بچوں کے پوچھے گا روز نماز تک نہیں ذمہ داری ہے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمے داری ادا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذمہ دار بنائے اسی طرح سے ایک بہت بڑی چیز ہے ملک کے امن و امان کو باقی رکھنا اور ملک کو عروج رہا. عروج و ترقی کے لیے کہ ہمارے اگر دیندار مسلمان ہمارے حکمران اور بادشاہ ہیں تو ان کی ایک کی جائے ہر اچھے بات میں ہر اچھے قانون میں ہر شریعت کے مطابق باتوں میں ان کی اتباع ان کی پیروی کی جائے ان کے خلاف آواز نلند کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ رسولمو اللہ کے رسول کے حدود میں شاید حدود میں کوئی بھی چیز کا کسی بھی چیز کا حکم دے اس کی تم اشرا کرو پیروی کرو اور بگڑے ہوئے ہیں وہ طرح کے مستقل سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سدھار دے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اسی سے ہم اس طرح سے بہت سارے اور افطار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق گرتی فرمائے خاص ہاں طور سے میرے بھائی حلوم کی اور شرحیہ کی طرف توجہ کروں اپنی اولاد کے بارے میں فکر رکھو اور دین کہاں تک سیکھے ہیں دین کہاں تک سمجھ رہے ہیں اور کس طرح سے دین سے دور ہیں اس پر غور کریں اور ان کو دینی تعلیم سے راستہ پہ راستہ کریں یہ عالمی جو پریشان آ رہے پریشانیوں کو دور کر ہمارے اندر جو بیمار ہے شکایت اللہ فرما سب اللہ تعالیٰ ان کے وقت اللہ کم بھی کرا